Aliya Aliya Aliya Ali Aliya Aliya Aliya Aliya Aliya Aliya Haydarım hala Ali Haydarım hala Ali Haydarım hala Haydarım hala Haydarım Haydarım Haydarım Ali Yar bana Ali, ya, ali, ya, ali. بہانے آئی نہ ظالم جاور کو دکھانے آئیں کیا ولایت ہے یہ غاصب کو بتانے آئی علی پہلے خلیفہ علی شوہر زہرا شکستان کہاں جو محمد نے بتایا ہے وہی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بندے کو علی کہتے ہیں علی خلق کمال اس کو میں محبوب خدا اسکرین ہے بلی علی اس پکارو ہے علی اسکرین راو ہے علی اس نے پکارا ہے علی اس کا سہارا ہے علی علی رہا شیر خدا گھر ہے اللہ کس کی ولادت کی جا کوک سے بنتے اسد کے جو ہوا ہے پیدا کہہ کہ اس کو نہ ظہور آپ گھٹا رتبہ علی ولیوں میں افضل علی نبیوں میں افضل باد احمد ہے علی سب سے بڑا है तू वहा खुश रहो शिया ने दीवानो जब पढ़ो नाग علی جانو یہ بھی ہے شرط ولایت کے انہیں پہچانو صرف مانو نہ انہیں بات بھی ان کی مانو علی عبادت علی مجھے شہادت جو علی نے کہا وہ تم نے کیا ع پا ہےارا ہے جس نے پکارا ہے علی ایک ہے شرط ولایت کی خزاں ہونا نماز اس راضی ہے خدا شاد دل حجاز بخش دی کس دینے انگوٹھی کھلا سب پر راز کرتا اللہ بھی ہے اس کی شہادت پر ناز علی دین پناہی علی بج گی لاہی کامیاب اپنے لہو سے جو ہوا گواہی کا جو محمد کا ہے نام اور آخر میں جو ہے علیہ محمد پہ سلام اس میں موجود ہے بارہ امام علی پہلا ہے ظاہر علی میں <học> ہے علی نار جس پکارا ہے علی اس کا سہارا وزو مانگتی ہے پاک ہے عبادت کا سبو مانگتی ہے ہاتھ عباس کے اثبر کا گلو مانگتی ہے یہ ولایت جو ہے نسلوں کا لہو مانگتی ہے علی شج رہے علی غالب غالب نسل پاکیزہ نے جا دیکھ کہا اس وایت نہیں جا دی ہے نبی کے گھر نے گواہلی رکھا ہے علی سب کا ہے مولا علی سب سے ہے اونچا فخر سے کہتا ہے ہر پہلے ازار نارا ہے علی اے قمر ظلم تھا کے ستم گر ڈھائے دا شام کے دربار میں بابا علی سب کے مسیح آئے اب منتقم کر وہ بلا جس نے پکارا ہے علی جس نے پکارا ہے علی اس کا سہارا ہے علی